تو مانگنا صحابا کی سنت اور عطا کرنا مصطفیٰ کی ابدی سنت وتیرا ہے آقا کا یہ بھی سوال اور عطا ہے آگے حدیث نمبر چودہ سو یہ وہی مضمون چل رہا ہے چودہ سو ستر میں بھی مضمون یہی ہے فیس او اس نے سوال کیا اس نے عطا کیا یہ سارا سیاک و سباق آگے کسی اور حدیث کی خاطر سمجھا رہا ہوں جو آگے آ رہی ہے سمجھانا چاہتا ہوں کہ پورا کانٹیکسٹ یہ ہے مانگنا کیا مانگنا اور عطا کرنا اس میں توصل, نہیں توصل ہو چکا توصل کی حدیث دن کو ہو چکا اب اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ گئے توصل تھا اللہ سے مانگنا ب وسیلہ مصطفیٰ اللہ سے مانگنا ب اولیاء اولیا میں سوال اللہ سے ہوتا ہے اور نبی اور ولی سے تبسل ہوتا ہے ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جاتا ہے یہ تبسل ہے بعض لوگ اشکال کرتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے دینے والا تو اللہ ہے دینے والا تو اللہ ہے یاد رکھ لیں کہ وہ خلط بلد کرتے ہیں تبکل اور توصل میں اللہ کی شان تبسل نہیں توکل ہے اور نبی اور ولی کی شان تبکل نہیں تبسل ہے تبکل اللہ پر ہوتا ہے تبسل انبیاء اور اولیاء کے لیے ہوتا ہے تبکل اللہ پر ہوتا ہے تبسل انبیاء اولیاء صلاح کے لیے ہوتا ہے اب وہ بات بتا رہا ہوں تو یہاں پھر آگے فرمایا چودہ سو اکہتر میں حدیث پھر لفظ اَن يَسْعَلَ النَّاسَ اتوہ او منا اگر کوئی آدمی لوگوں سے پوچھے تو خواہ وہ اس کو دے دیں خواہ اس کو روک دیں مگر وہی سوال اور عطا موضوع ہے سوال کرنا اور عطا کرنا پھر چودہ سو بہتر اگلی حدیث اس کا پھر مضمون سوال اور عطا سعید بن مسّب حکیم میں نظام سے روایت کرتے ہیں کالا سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ف میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا مانگا فعتانی سو حضور نے مجھے عطا کیا ثم سال تو ہو میں نے پھر مانگا حضور نے پھر عطا کیا ثم مسالت ہو میں نے پھر مانگا حضور نے پھر عطا کیا ثم قال یا حکیم و ان حاضل مالا خاد حلوہ ان آگے پھر تلقین کی کہ یہ میٹھا ہے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا تو توکل اور کنات کی تلقین فرمائی مگر جو بات یہ تھی اور فرمایا اند من خیرمن سفلا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے مگر سوال وہی تھا مانگا اور عطا کیا پھر تیرہ سو تیرہ سو تہتر اگلی حدیث اگلے باب میں اس میں پھر وہ لفظ سمی تو عمارا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تین حضور مجھے عطا پر عطا عطا کرتے تھے حضور مجھے عطا دیتے تھے یو تین آقا علیہ السلام عطا سے میری جھولی بھرتے تھے اور میں نے عرض کیا حضور جو مجھ سے زیادہ فقیر اور محتاج ہے اسے عطا پھر آگے باب نمبر باون من الناس تکسرہ جس نے لوگوں سے کسرت کے ساتھ بار بار مانگا یہ باب ہے اس میں پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت قال النبی ما البیزال راجول جو شخص لوگوں سے لپٹ لپٹ کر بار بار مانگتا ہے کسرت کے ساتھ عادی ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اب یہاں تک میں نے جتنی احادیث بیان کی وہ میں نے تمہید بیان کی وہ تمید تھی اس مسئلے کو بتانے کے لیے کہ اس میں کہیں بھی اب تبسل کی بات نہیں ایک قدم آگے کی بات ہے براہ حراست مانگنے کی بات ہے طلب کرنے کی بات ہے یہ اب آپ دیکھیے امام بخاری ان تمام عدیثوں کو جوڑ کر کیوں لائے ہیں اس لیے کہ ایک ذہن بنایا ہے کاری کو مسئلہ سمجھایا ہے کہ یہ سارا سیاق پورا مضمون تسلسل کے ساتھ مانگنے اور عطا کرنے کا چلا رہا ہے لہٰذا اس میں اگلی جو بات آنے والی ہے لوگوں کا معنی سیاح کو سباق سے ہٹا کر کرنے کی کوشش نہ کرنا حدیث نمبر چودہ سو پچہتر یہ دلیل ہے استعانت اور استغاثہ کی براہ راست انبیاء سے اولیاء سے مانگنا امام بخاری نے مانگنے اور دینے کا پورا مضمون طویل درجنوں حدیثوں کے ساتھ قائم کر کے اب وہ حدیث یہاں لائے قیام حتہ کو نصف الزن امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آکال السلام نے فرمایا سورج قریب ہوگا حتیہ کہ پسینے سے لوگ کانوں تک شرابور ہو جائیں گے اب کیا لفظ آدم تو ساری امتیں گول اہل میشر جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور قیامت کے دن کہیں گے آدم ہماری مدد کریں اے آدم ہماری مدد کریں استغاثہ استعانت اور استغاسا کزال استغاسو بے آدم حضرت آدم علیہ السلام سے خیص اور غوث مدد طلب کریں گے آج آپ ہمارے غوث بنے آج آپ ہمارے غوث بنے کزال استغاسو سب مل کر آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے اتنا بڑا اجماع کائنات کی تاریخ میں کسی مسئلے پہ نہیں ہوا جتنا اجماع انبیاء سے مدد مانگنے کے مسئلے پر ہوا اس اجماع میں کل انبیاء بھی شریک سب انبیاء کی امتیں شریک کل اولیا شریک کل صحابہ کل اہل بیت کل امام ساری دنیا جو روزے محشر جمع ہوگی کل امتیں اتنا بڑا ایک ہوتا ہے اجماع امت ایک ہے اجماع صحابہ ایک ہے اجماع امت یہ ہے اجماع امم ساری امت کا اجماع ہو تو واجب رد نہیں ہو سکتا اور حکم قطعی پر دلالت کرتا ہے فائدہ دیتا ہے اور اگر اجماع الامم ہو کل امتوں کا اجماع ہو حضرت آدم سے لے کے امت محمدی تک ساری امتوں کا اجماع ہو تو اس کی قط کا عالم کیا ہوگا بات کو سمجھ ایک امت کا اجماع ہو تو قط ہو جاتا ہے اور اگر کل امم کا ساری امتوں کا اجماع ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا اور پھر ایک ہے مدد مانگنا یہاں پر اللہ رب العزت عرش پر جلوہ فروز ہے قیامت کا دن ہے سورج سوانے سے پر ہے حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے رب کائنات خود ارش پر کرسی پر جلوہ فروز ہیں اور یہ مدد اللہ کے نبی سے مانگی جا رہی ہے کہاں پر اللہ کے سامنے اور بتا کون رہا ہے تاجدار کائنات بتا رہے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے بھائی اللہ سامنے بیٹھا ہے عرش پر اللہ کے ہوتے ہوئے نبی سے مدد مانگنے جا رہے ہو اتنا بڑا شرک اتنا بڑا شرک قیامت کے دن اگر یہ شرک ہے تو کل امت مشرک ہو گئی اللہ اللہ اتنا بڑا شرک خدا سامنے عرش پر جلوہ فروز ہے اور تم یہی مدد اللہ سے مانگ لو جا کر ہاتھ جوڑ لو سجدے میں گر جاؤ باری تعالیٰ معاف کر دے جلد حساب و کتاب کر لے جل کے ختم ہو رہے ہیں اللہ سے مدد مانگ لو مگر یہ توفیق ان سب امتوں کو نبی سے مدد مانگنے کے لیے اور نبی کے دروازے پر جانے کی توفیق کس نے دی یہ شعور کس نے دیا یہ توفیق کس نے دی اس کو بیان کس نے کیا تو جب کوئی عمل حضور علیہ السلام کے نبی کے سامنے ہو اور حضور منع نہ فرمائے تو اس کو اصطلاح محدسین میں سنت تقریری کہتے حضور علیہ السلام خود فرمائیں تو اس سنت کو سنت کولی کہتے ہیں اگر عمل کریں اپنے ہاتھ سے تو اسے سنت فعلی کہتے ہیں اگر کوئی اور کام کرے اور آقا سامنے ہو منع نہ فرمائیں تو اسے سنت تقریری کہتے ہیں اگر تو حضور کے سامنے عمل ہو اور حضور منع نہ کریں وہ تو بن گئی نبی کی سنت تقریری اور ساری امتیں مل کر نبی کا دروازہ کھٹکھٹا خط رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ مدد کریں اور اللہ کے سامنے ہو رہا ہو اور اللہ منع نہ کرے تو خدا کی سنت تقریری بنی یا نہیں بنی تو سمجھ آئیے ہم بہت سی باتیں ایسی کر دیتے ہیں الف تکن جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہنے کی جرت نہیں کرتے ہمت نہیں کرتے جب اللہ کے سامنے ہو رہا ہے پیغمبر کے دروازے پر جا رہے ہیں. ایک حدیث ہے جس میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ عرض کریں گے کہ اے آدم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں وہ استشفاء ہے وہ کیا ہے استشفاع. وہ کثرت کے ساتھ وہ حدیث آئی ہیں یہ ایک حدیث ہے پوری بخاری میں جو چنی ہے اس کا لفظ جدا ہے یہ استشفاء نہیں شفات طلبی کا لفظ نہیں مدد طلبی یا کا نا بدھویا کا نسعین ہو رہا ہے وہ شفا مانگنے تو جائیں گے یہاں لفظ آئے ہیں مدد مانگیں گے کزال کستو جا کے مدد مانگیں گے اے آدم ہماری مدد کریں اب آپ کہیں گے کہ وہ ہوگی تو شفات ہی ہوگی تو تو مدد شفات ہی ہوئی اگر آپ یہ سوال کریں تو اس کا جواب ارض کرتا ہوں ہاں اس واقعہ کے دو رخ ہیں ایک ہے فعل امم اور اس کے جواب میں ایک ہوگا فعل نبی شفات جب نبی سن کر اللہ کو ارض کرے گا تب شفات بنے گی ابھی شفات کی تو نوبت ہی نہیں آئی جب سارے مل کر دروازے پر ارض کر رہے ہیں ہماری مدد کریں تو یہ امتوں کا کہنا درخواست کرنا یہ شفاعت نہیں یہ مدد طلبی ہے جب نبی ارض کرے گا تو تب وہ شفات بن جائے گی تب وہ اللہ کی حضور ارض ہوگا تو شفاعت بن جائے گی یہ دو اس طرح ملے ہوئے ہیں تو یہ حدیث اس سیغے کے ساتھ آئیے استغاسا کے سیغے کے ساتھ اور اللہ کے سامنے سب جا رہے ہیں نہ کوئی نبی روکنے والا نہ کوئی صحابی روکنے والا نہ کوئی عالم اور مفتی روکنے والا ساری دنیا جا رہی ہے اور آدم علیہ السلام پھر ان کو آگے عرض کریں گے سما بے موسا وہ کہیں گے زہب ولا غیر اسی پر واقع ہو. پھر وہ حضرت موسا علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہی کزال کستخاس ہوں بے موسا ارض کریں گے اموسا آپ مدد کریں ارے در در پہ جو جا رہے ہو مدد مانگنے کے لیے نبی کے دروں پر سیدھی خدا سے کیوں نہیں مانگتے تو پتا چلا کہ انبیاء سے مدد مانگنا یہ میشر کے دن کی سنت ہے میشر کے دن کی اگر آج انبیاء سے مدد مانگنا اگر آج شرک ہے تو شرک قیامت کے دن بھی شرک رہے گا اگر آج استغاثہ شرک ہے تو شرک قیامت کے دن بھی شرک ہوگا اور اگر استغاثہ قیامت کے دن جائز ہے تو آج بھی جائز ہے جب اللہ کے سامنے جائز ہے قیامت کے دن تو آج کیوں نہیں جائز یہ سنت امبیا سنت امم پھر اس کے بعد کیا ہوگا سم بے موسا وہ بھی کہیں گے آج آقا کی بارگاہ میں جاؤ آخر پہ در مصطفیٰ پہ لایا جائے گا سم بے محمد باقی مضمون حدیث کا وہی ہے جو حدیث شفات میں آتا شفات عظما کے لیے میں نے یہ سارا مضمون آپ کو غزال کستغاسو کی خاطر سنایا استغاسا صحیح بخاری سے ثابت اور سنت امم سے ثابت اجماع امم ہے پھر عاقیہ السلام فرماتے ہیں ف پھر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا شفاعت کروں گا اب وہ شفات بن گئی جب امتیں درخواست کر رہی تھی تو استغاثہ تھا مدد طلبی تھی جب آقا علیہ السلام نے قبول کر لی درخواست اور حضور اللہ میں درخواست کی اب شفات بن گئی تم عرض کروں گا باری تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرما دے آ فرتے فیو مب اصح اللہ مقامود پھر اس وقت رب کائنات فرمائے گا مصطفیٰ آجا تجھے مقام محمود پہ بٹھا دے اسا اسا رب کا مقامود اور مقام محمود کیا ہوگا سیاح سے ثابت ہے سیاح سے ثابت ہے ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا حساب دینے گئے ادالت میں آپ پیش ہوتے ہیں حساب و کتاب دینے کے لیے تو آپ کو کرسی دی جاتی ہے آپ کس مسلت میں ہیں؟ کون سی مثل کون سی مسل ایک گریڈ کا جج مجسٹریٹ جب حساب کے لیے آپ کو طلب کرتا ہے تو کسی پہ بیٹھے تو شاید آپ کو چھ مہینے کی سزا دے دے تم سے حساب کتاب مانگنے کے لیے بلایا ہے تم کسی پہ بیٹھ رہے ہو میری عدالت میں کوئی کتنا بڑا معزز ہو کوئی بیٹھنے دیتا ہے کرسی پر سکھ ہر کوئی قیامت کے دن تھر تھر کانپ رہا ہوگا مگر انبیاء اور اولیاء کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی قیامت کے دن منابروں منابر نور نور کے ممبر ہوں گے نور کے ممبر ہوں گے نور کے ٹھیلے ہوں گے نور کی کرسیاں نشستیں ہوں گی آقا علیہ نے فرایا اناسنگ آکا نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے اور پھر اللہ پاک قیامت کے دن انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور اپنے قریب اتنے قرب میں عزت کی جگہ عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کی قدر و منظرت دیکھ کے رشک کریں گے رشک اس بات پر نہیں کہ ان کو ان سے زیادہ اونچی جگہ ملے گی ما اللہ نہیں رشک یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ ہمیں تو نے اتنی عزت اور شان و شوکت کی نشستیں دیں اس لیے کہ ہمیں تو نے تاج نبوت عطا کیا تھا ہمیں نعمت شہادت دی تھی یہ تو وہ لوگ ہیں نہ نبی ہیں نہ شہید ہوئے تو نبوت اور شہادت کے بغیر بھی ان کو اتنے اونچے درجے ملے اور آقا نے فرمایا وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے چیروں سے نور نکل رہا ہوگا نور کے ممبروں پر ہوں گے تو جب آقا علیہ السلام نے بیان کیا تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور دو گٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دو گٹنوں کے بل بیٹھ کے ہاتھ جوڑ دیئے اور کیا یا رسول اللہ کئی ہوں اللہ آقا وہ جو نہ نبی ہیں نہ ولی اور نور کی نشستوں پر کرسیوں پر بیٹھے ہیں نور نکل رہا ہے چیئروں پر خدا کے لیے آقا ان کی تعریف بیان کر دیں تاکہ ہم انہیں پہچان کے ان سے محبت کرنے لگیں ان سے محبت کریں آک علیہ السلام نے فرمائے یادا اللہ فیج لسون علیہ ان سیاب ہوں لنور ہوں لنور خاف خا ولا الناس انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا عرض کی آقا کون ہوں گے حضور نے فرمایا اللہ کی یہ آیت نہیں پڑی اللہ ولا اندازہ فرما لیں یہ حدیث ہے اور کثرت کے ساتھ اس حدیث کو سیاستہ میں یہ حدیث آئی میری کتاب القنز الصمین فی فضیلت ذکر و ذاکرین میں نے درجنوں ترک و رسانیت کے ساتھ ان تمام حدیثوں کی تخریج کے ساتھ حوالے دیے یہ حدیث میں ہے فضیلت ذکر ذاکرین کی اولیاء اللہ کے لیے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ایک صحابی نہیں ہیں آقا علیہ السلام سے جب پوچھا حضور ان کی تعریف کریں کہ وہ کون ہوں گے پھر حضور نے فرمایا وہ ہم اولیاء اللہ لا لاہن یا سن ایک روایت میں ہے کہ حضور نے آیت پڑھ دی دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ ہوں گے اس حدیث کو حضرت ابو دردا نے روایت کیا ابو مالک عشری نے روایت کیا ابو حریرا نے روایت کیا ابو امامہ نے روایت کیا عمر بن الخطاب نے روایت کیا عبداللہ بن عمر نے روایت کیا اس حدیث کو عبداللہ بن عباس نے روایت کیا معاذ بن جبل نے روایت کیا علا بن زیاد نے روایت کیا عبدالرحمان بن ثابت نے کیا امر بن ابسا نے روایت کیا تبرانی نے روایت کیا سیاستہ نے مسند امام محمد بن حمبل میں محمد بن حمبل نے روایت کیا مصنف عبدالرزاق نے روایت کیا موجم تبرانی کبیر میں روایت کیا بے حقی نے روایت کیا کثرت کے ساتھ ائیماں محدسین نے خطیب تبریزی نے اور سیاستہ میں سنن نبی داود میں روایت کیا سنن نبی داؤد جس میں آقا علیہ اسلام نے پوچھا گیا تو فرمایا وہ اولیاء ہوں گے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب کو نشستیں ملیں گی امبیا کو اولیاء کو قیامت کے دن کرسیوں پر منابر نور پر بٹھایا جائے گا یہاں تک ہو چکی بات اب شفاعت عزما کے لیے جب حضور شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو عرض کریں گے باری تعالی حساب لے شروع کر میری امت پریشان ہے اللہ پاک فرمائیں گے محبوب آجا تعال آ میں تمہیں مقام محمود پہ بٹھاؤں پھر کچہری لگاتے اب آپ پوچھیں گے کہ مقام محمود کیا ہے احادیث سیاح میں ہے کہ آرش پر اللہ کی کرسی ہوگی اللہ پاک حضور کو بلا کر عرش پر ٹھہرائے گا حضور عرش پر قائم ہوں گے اس کا نام مقام محمود ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ دوسری کرسی لگوائی جائے گی کرسی لگائی جائے گی دوسری حدیث میں ہے اور آقا علیہ السلام کو اس کرسی پر بٹھایا جائے گا اور وہ کرسی آقا علیہ السلام کا مقام محمود ہوگی امام بےحقی نے روایت کیا امام بے حقی روایت کرتے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یمین عرش پر اللہ کی کرسی کے دائیں جانب عرش پر کرسی رکھی جائے گی اور آقا علیہ السلام کو کرسی پر بٹھایا جائے گا العرش آقا علیہ السلام عرش کے دائیں جانب کرسی پر تشریف فرما ہوں گے کرسی پر تشریف فرما ہوں گے دائیں جانب اس پر امام مسکلانی نے محدسین نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں اور ایک کال بے یجلس حضور علیہ السلام کو عرش عرش پر بٹھائے گا اللہ تعالی حضور کو اور وہ فرماتے ہیں لئی سا محمد امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ حضور کو عرش پر قیامت کے دن کرسی پر بٹھایا جانے کا مطلب یہ نلے الزام نہ لگائیں کہ معذ اللہ حضور کو رب بنایا جا رہا ہے نہیں وہ صدر مجلس ہے حضور مہمان خصوصی ہوں گے صفت عبودیت عبدیت اس طرح نہیں پیدا ہوگی وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَبُّ الْفَضْلِ الْأَسْقَلَانِي امام ابن جرسکلانی نے فرمایا کہ یہ امام مجاہد کا قول ہے جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ یہ کہ یجلسو ہو ماہو علی العرش اللہ تعالی وَيَجْلِسْ آقا علیہ السلام اللہ تعالی حضور کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔ اس پر آقا علیہ اسلام فرماتے ہیں میرے لیے کرسی رکھی جائے گی حکم ہوگا کہ بیٹھے کاضی یاز نے بھی بیان کیا مگر میں ادب الوحیت کے پیش نظر بیٹھوں گا نہیں اللہ نے کرم کر دیا یہ کرسی یہ محبوب بیٹھو حضور فرماتے ہیں کہ میں قائم رہوں گا خدا کے حضور بیٹھوں گا نہیں صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے کھڑے رہیں گے ان سے کہہ دیا تاکہ میں دھیان سے دیکھتا رہوں کہ میرا کوئی امت باہر تو نہیں رہ گیا ادب کا ادب ہوتا ہے کھڑے رہیں گے ادب الت کی وجہ سے اور ادب کر کے بتا دیا جائے کہ ادب ہے تو ادب نہیں رہتا کہ ادب نہیں بیٹھا تو ادب ایک ہے ادب ایک ہے کمال ادب ادب یہ ہے کہ کرسی ہوگی پر بیٹھیں گے نہیں یہ ادب ہے اور کمال ادب یہ ہے کہ جب پوچھا گیا حضور کیوں نہیں بیٹھے تو نہیں بتایا کہ ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھا امت کی وجہ سے نہیں بیٹھا یہ کمال ادب ہے اور قاضی یاز رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کر کے شفا شریف مقام محمود کا ایک اور مانا لیاز لیا. نے اٹھا کے شفا شریف دیکھئے. انہوں نے فرمایا مقام محمود میں یہ بھی داخل ہے کہ جب ساری مت کو حضور جنت میں داخل کر چکیں گے تو سب سے آخر آقا جنت میں جائیں گے سب سے آخر جنت میں جائیں گے تو قاضی یاس روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے تو حضور نے فرمایا فیس تقبل جب بار رب ہر کسی ہر پیغمبر اور اس کی امت کا استقبال جنت کے بلائے کریں گے جب میں جنت میں امت کو بھیجنے کے بعد داخل ہوں گا میرا استقبال رب کائنات خود فرمائے گا یہ قاضی یاز ہیں اشفا لکھ لیں صفا دو سو ستتر سلحان اللہ دو سو ستتر ان انسن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ابول تن والے کل ار سب سے پہلے میں ہوں جس کے لیے زمین کھلی جائے گی وانا سید الناس یومل قیامت والا فخر میں پوری انسانیت کا سردار ہوں گا قیامت میں اور فخر نہیں وما لبا الحمد یومت والا فخر يوم ولا فخر یہ ساری حدیث طویل بیان کر کے پھر فرماتے ہیں وانا اب المن تو جنا وا فخر اور سب سے پہلے جنت میرے لیے کھولی جائے گی اور فخر نہیں میں جنت کا دروازہ پکڑ کے تھامے رکھوں گا سب کو بھیجتا رہوں گا اور جب ساری امت کو بھیج لوں گا جو اس دن جانے والی ہوگی جو اس دن جانے والی ہوگی اس کے بعد جنت میں جاؤں گا کہ منہاذا پوچھا جائے گا کون آ رہا ہے فکول و محمد میں جواب دوں گا محمد آ رہے ہیں میں آ رہا ہوں فَيُفْتَحُ لِي تو جنت کے دروازے میرے لیے کھول دیے جائیں گے فیص تک بلو نی الجبار و تلا جب جنت میں جاؤں گا تو دیکھوں گا خدا خود میرے استقبال کے لیے بیٹھی آقا فرماتے ہیں جب جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو نظر پڑے گی رب کریم اپنی شان کے لائق آپ کہیں گے اللہ کیسے آ گیا استقبال پر کرنے کے لیے ہاں اسی طرح آ گیا جیسے ہر رات پچھلے پہر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. کیسے آ گیا جیسے ہر رات آسمان دنیا پر آ جاتی جیسے شابان کی نصف شب آسمان دنیا پر آ جاتا ہے جیسے رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور پوچھتا ہے, ہے مانگنے والا آتا کروں تو جب رب کائنات ارے لوگوں نادانوں ہر رات وہ آسمان دنیا پر آ جائے تو اس کے آنے پر اعتراض نہیں اور استقبال مستفا کر یہ جنت کے دروازے پر آئے تو اس کی شان ہے جہاں چاہے اپنی شان کے لائق اور آنے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے اس کا کوئی یہ اکرام ہے اس کی نہ کوئی حیت ہے نہ کیفیت ہے نہ بیان ہے نہ کلام ہے یہ اس کی شان کے لائق ہے جیسے کرسی پر بیٹھتا ہے بلا کیف و بلا مثال اس پر بیس نہیں کرتے اللہ کیسے آ گیا اسی طرح آ گیا اللہ پاک جس طرح اس نے قران میں معراج کی رات فرمایا ثم دنا فتد الله فكان كعبك حسينه ودنا اور صحیح بخاری میں یہی بخاری شریف حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں اس بخاری شریف میں انس ابن مالک حضور علیہ السلام نے فرمایا فدن الجبار و رب العزت فتد الله فكان لمن كعبك حسينه ودنا یہ بخاری شریف کی امام بخاری کی شرح اس آیت کی تفسیر ہے انس بن مالک جہاں دوسرے اقبال میں آیا کہ اس سے امین ہیں. انس بن مالک نے فرمایا کہ نہیں آقا نے کہا کہ رب کائنات خود قریب ہوگا دن جبار اور رب العزت فتد اللہ پھر اور قریب ہوگا تو جس طرح شب معراج اس نے دنو فرمایا استقبال کیا اسی طرح قیامت کے دن استقبال ہوگا کا فرماتے جب میں دیکھوں گا کہ مولا استقبال کر کے جنت میں لے جا رہا ہے فاخراجید میں وہیں سجدے میں گر جاؤں وہیں سجدے میں گر جاؤں گا مولا تیرا کرم اتنا کرم اتنا کرم جواب ہوگا محبوب یہ ہے مقام محمود یہ ہے مقام محمود اور حاضری نے ایک بات خالصتاً جو مواحب الہیہ میں سے ہے وحب سے ہے کتابی بات نہیں ہے وہ بھی عرض کر دوں اضاف یہ مقام معمود ہے کہ استقبال کیا رب نے اور یہ مقام معمود میرے آکا کو کس سلے میں ملا قرآن پڑھیے فرمایا فتح بِهِ ہی نا فر تک آساں جب آسا کا ربوں کا مقام محمود مصطفیٰ نفل پڑھتے رہیے تہجد کے کے نفل پڑیے تاکہ اس کے سرے میں مقام محمود ارے خدا کا استقبال کرنا یہ تو مستفا کے نفلوں کا سلا ہے مقام محمود تو حضور کے نفل تحج کا سلا ہے اور فرض کا سلا نفل سے زیادہ ہے یا نہیں ہے کہ نہیں لوگوں نے جوڑ کے کبھی نہیں پڑا اس آیت کے ٹکڑے کو الگ کر دیتے ہیں نہیں آسا کا یہ سلا ہے کس کاجت نافل تحجد کی نماز بڑے محبوب آپ کے نفل یہ تو میرے مصطفیٰ کے رات کے نفلوں کا سلا ہے جو مقام محمود میں استقبال ہو رہا ہے نفل کا سلا یہ ملا تو آقا فرضوں کا سلا کیا ہوگا فرضوں کا سلا کیا ہوگا اب فرضوں کا سلا کیا ہے اس کا جواب اتنا ہے کوئی مثل نہیں سونے دی موہن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی فرض کا سلا جا نہیں بولن دی وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے اور یہ حدیث آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہہ دی اتنی بڑی بات کہہ دی یہ صرف قاضی یاز کے بھروسے پر نہ کہتا صرف قاضی یاز کے صاحب شفا کے بھروسے پر نہ کہتا یہ جو بات آپ کو سنائی یہ میرے مصطفیٰ نے خود بتائی ہے اور یہ حدیث ہے امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا ہے کلمات حضور کے فیصست میرا استقبال کرے گا اللہ حضور کا فرمان ہے مسنت احمد بن حنبل جلد تین صفح ایک سو چوالیس یہ بخاری میں جو کہا کہ زارے کا مقام المحمود یہ مقام محمود ہے سفا ایک سو چوالیس اور دوسری حدیث دارمی مسنت دارمی اور دارمی معلوم ہے کون ہے دارمی امام بخاری اور امام مسلم سے پہلے ہوئے اور شیخ ہیں امام مسلم کے اور کل ام نک دو جرحا اور ام اسما اور اما رجال کا اتفاق ہے کہ امام دارمی کو ایک محدث نے بھی خیر سکا لکھا ایک محدث نے خیر سکا لکھا وقت نہیں اگر ان کی سکات کے اقبال بیان کرنا شروع کر دوں تو پندرہ منٹ لگ جائیں امام دارمی اتنے بڑے امام ہیں اور یہ امام مسلم کے شیخ ہیں جو مسلم شریف پڑھتے ہیں امام مسلم کے شیخ اور سب سے بڑے سکا امام اس دور کے دارمی انہوں نے اس حدیث کو حدیث نمبر 53 کے تحت روایت کیا اور حدیث کے راوی حضرت امر بن ابھی امر بھی ہیں اور حدیث انہوں نے روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو اورس اور تمام اصال ثواب کے معاملات پہ بعض اقت وہم ہوتا ہے کہ یہ وما بحیل غیر اللہ کے خلاف جہالت ہے اوہلہ بیل غیر اللہ کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے یہ معنی ہرگز نہیں ہے رف و سوت اور فرمایا کہ الہلال رف و سوت اور وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز پر آواز بلند کی جائے جس چیز پر اس کو اہلال کہتے پہلی رات جب پہلا چاند نکلتا تھا پہلا اور وہ منتظر ہوتے تھے چونکہ اس وقت سن ہجری اور مہینوں کے حساب سے تو جب پہلی رات کا چاند ہلال نظر آتا ہلال سے احلال باب افعال پر ہے تو پہلی رات کے چاند کا انتظار ہوتا جو ہی نظر آتا چونکہ سارا نظام زندگی ان کا اس پہ چلتا تھا تو فوری کھڑے ہو کر تیزی سے آواز دیتے وہ چاند نظر آ گیا وہ جو آواز دیتے وہ چاند جو آواز رفع اصوت اس کو احلال کا نام دیا گیا پھر چلتے چلتے اسی سے جب بچہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی لوگ منتظر ہوتے ہیں جو پہلی چیخ مارتا ہے اونچی آواز سے اس کو بھی احلال احل سبھی اس سے استعمال ہوتے گئے اور وہ فرماتے ہیں اسی طرح جب جانور زبا ہو تو چونکہ لوگ لات کے لیے منات کے لیے حبل کے لیے عزا کے لیے مختلف بتوں کے لیے جانور لاتبا کرتے تھے اور اسلام نے منع کر دیا کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرو لہذا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جانور کس کے لیے ذبح ہو رہا ہے جب چھری چلاتے تو چھری چلاتے ہوئے اند باواز بلند نام لیتے تھے جس کے نام پہ ذبح کرتے اس کو نام دیا گیا وما اہل تو اللہ پاک نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ۔ کہ جب جانور ذبح کرو تو ان ذبح اگر اللہ کے بغیر سوا کسی اور کا نام لیا تو وہ حرام ہے وہ شرک تو احلال کا تعلق وما اوحلا ب غیر اللہ کا تعلق صرف جانور کے ذبح ہوتے وقت غیر اللہ کا نام لیے جانے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یہ صحیح بخاری کا بھی اپ نے حدیث نمبر 1548 سے اوپر لکھ لیں رب الصود کا اور امام اسقلانی کی جلد تین صفح چار سو باسٹھ غیر اللہ اور رما ذب علا نصب میں فرق ہے اہل بحیل غیر اللہ میں جانور کہیں بھی ذبح کرتے گھر میں کرتے سین کعبہ میں کرتے بازار میں کرتے مینا میں کرتے کہیں کرتے تو ان دا ذبح وہ لات مناط حب العزا جس بدھ کا نام لیتے بابا آزب بلند وہ احلال تھا اس کے لیے جگہ کی شرط نہ تھی اس کو منع کیا حرام قرار دیا اور دوسری قسم وما ذوب عال نصب نصب استھان تھے پتھر تھے تین سو ساٹھ بتوں کے سین کعبہ میں رکھے ہوئے وہ ماں ذوب عال نصب کی شکل یہ تھی کفار مشرقین جانور لاتے جس بھی بت کے لیے ذبح کرتے اس کے بعد اس کا خون ان پتھروں پہ مل دیتے وما ماں بہل غیر اللہ میں خون کا کسی پتھر پہ ملنا شرط نہ تھا کہیں بھی ذبح کر دیتے مگر رفع السوت اند الزب یہی معنی امام تبری نے لیا یہی امام سیوتی نے یہی قرطبی نے یہی بغوی نے یہی خازن نے یہی جلالین نے جو کتاب تفسیر کی اٹھا کے دیکھیں ایک ہی معنی ملے گا اس کو عام نہیں لیا گیا اور وہاں ذوبعالن نصب وہ اس کو پتھر کے اوپر خون مل دیتے تھے پہچان کرنے کی ایک نظر ہوتی تھی تو اللہ رب العزت نے دونوں کو منع کر دیا آج اگر کسی مزار پہ بھی کوئی جانور لے جائے۔ اور ذبا کرے بے شک اور خون ملے یہ ترتیب کرے گی تو یہ مباثرت جاہلیت ہوگی حرام ہے یہ عمل مگر گیارہویں لنگر چاول کھانا بنانا اور اس آل ثواب کے لیے منسوب کر دینا اولیاء بزرگوں کی طرف اس کا کوئی تعلق و ماحلہ غیر اللہ یہ ساتھ نہیں ہے چونکہ ذبا اللہ کے نام پر ہوتا ہے لوجہ اللہ ہوتا ہے. علی اسم اللہ ہوتا ہے اور اس کے بعد تقسیم جب ہوتی ہے اس تقسیم کا ثواب کسی کے نام بھی آپ منسوب کر سکتے ہیں وہ اب ہم بخاری شریف میں وہ لا رہے ہیں کہ سی بخاری میں امام بخاری نے بہت ساری احادیث بیان کی ہیں کہ کوئی نیک عمل کوئی بھی نیک عمل کر کے حج روزہ کوئی بھی چیز آپ ان کے لیے اس کا ثواب کر سکتے ہیں کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں کتاب السوم حدیث نمبر انیس سو باون امام بخاری نے اصال ثواب کے باب میں کوئی نیک عمل کسی اور کی طرف سے وفات شدہ کی طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں امام بخاری نے اس پر بھی قائم کیا باب نمبر بیالیس ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں انبت ان عائشت ان رسول اللہ, اللہ سیام ولی جوہ حضو نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کے ولی یری و اس کی طرف سے روزے رکھے تو موت کے بعد اولیاء و کا اس کی طرف سے روزہ رکھنا جائز ہے نفع پہنچتا ہے تو تب آکا نے اس کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو یہ امام بخاری نے پورا باب قائم کیا اس کے بعد اگلی حدیث انیس سو تریپن امام بخاری نے روایت کی اس کے راوی عبداللہ ابن عباس ایک شخص آیا کیا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں مہینے کے روزے باقی تھے آقا نے فرمایا اگر اس کے ذمے قرض ہوتا تو تو اس کی طرف سے قرض ادا کرتا کہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ قرض ادا کرتا حضور نے بات قیاس کے ذریعے سمجھائی فرمایا اللہ کا قرض دنیا کے قرض سے زیادہ کرتا ہے کہ ادا کیا جائے تو امام بخاری نے یہ باب قائم کیے اسی طرح اس کے اوپر امام مسلم نے بھی باب قائم فرمائے امام مسلم نے اور امام مسلم نے جو باب قائم کیا وہ اس کے الفاظ ہیں مسلم کے کتاب و بہت خاص طور پہ لکھنے والے ہیں کتاب و زکات باب و وصول ثواب صدقت عن میت یہ باب قائم کیا امام مسلم نے صحیح مسلم میں وصول و ثواب صدقت عن میت ال امام مسلم نے باب قائم کیا کہ کوئی صدقہ خیرات اگر مرحوم کی طرف سے کیا جائے تو اس کو ثواب پہنچتا ہے اصال ثواب کے نام سے باب قائم کیا امام مسلم نے امام بخاری نے احادیث وارد کی امام مسلم نے ترجمہ تو قائم کر دیا اسواب اس کا ایک یہ قائم کیا امام مسلم نے کتاب الزکات میں ایک باب امام مسلم نے اور بھی قائم کیا اور وہ ہے کتاب صحیح مسلم کتاب الوسی کا باب ہے باب وصول ثواب صدقات اللمت باب وصول ثواب صدقات اللمت مرحوم کو جملہ صدقات کے ثواب پہنچنے کا باب جو اصار ثواب کرتے ہیں اولیاء کے لیے صالحین کے لیے مرحومین کے لیے آئمہ نے ابواب قائم کیے ہیں اصار ثواب مرحوم کو ثواب پہنچنے کا باب امام بخاری نے قائم کیا امام مسلم نے امام ابو داود نے باپ قائم کیا امام نسائی نے باپ قائم کیا امام ترمزی نے قائم کیا ابن ماجہ نے قائم کیا امام مالک نے قائم کیا امام نسائی نے باب قائم کیا کتاب الوسایہ میں باب و فضل صدقت انل المیت میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا باب یہ امام نسائی کا چیپ کا باب ہے امام ترمزی نے قائم کیا امام ترمزی نے باب رکھا باب فی فدقت انل المیت میت کی طرف سے صدقات کرنے کا بیان گویا چاروں پانچوں اسی طرح امام نسائی نے باب و فدل صدقت انل میت سیاہ ستہ بخاری مسلم ترمزی امدا ماجہ سب نے مرہومین کے لیے اصال ثباب کے ابواب قائم فرمائے اور آخری حدیث جس پر ختم کریں گے وہ سامنے آ گئی سی بخاری کی بابل وسال بابل یہ وسال کے روزے رکھنا جس کا ذکر برسبیر تذکرہ صبح ہو گیا تھا حدیث میں آتا ہے ان عناصن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال اللہ تواسل کال تواصل انہوں نے پیدر پی بغیر استار کے روزے رکھے صحابۂ کرام نے آکار اسلام نے عرض کیا نہ کیا کرو مسلسل روزے وسال کے نہ رکھو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی ایسا فرماتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے پیروی کریں نے فرمایا لاس تو تام و وہ ان ابھی تو او و استاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی میری مثال نہیں ہے مجھے رات کو کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے یہ حضرت انس کی روایت امام بخاری دوسری حدیث لائے ہیں انیس سو باسٹھ حضرت عبداللہ بن عمر سے قالا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال قالوا انك تواسل قال اني لست مثلكم اني اتعم و اسقى صحابہ کو حضور نے جواب دیا وسال کے روزے نہ رکھو میں تمہاری مثل نہیں ہوں تمہاری مثل نہیں ہوں تیسری حدیث متصل امام بخاری لائے ہیں اور تیسری ابو سعید خدری سے روایت ہے عرض کیا لا تواسلوا فايكم اذا اراد ان يواصل فالجواصل تصحر یا رسول اللہ کالا کا ہے کوئی بھی سال کے روزے نہ رکھے مسلسل متصل عرض کی آقا آپ رکھتے ہیں فرمایا خبردار میں تم میں سے کسی کی مسل نہیں ہوں تمہیں کیا خبر ایک کھلانے والا ہے وہ رات کو مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب پلانے والا ہے رات کو مجھے پلاتا ہے پھر امام بخاری چوتھی حدیث پھر لائے ہیں متصل انیس سو چونسٹھ رضی اللہ تعالیٰ آنا عقیدہ بخاری دیکھیں عقیدہ بخاری نہا رسول اللہ عن رحمت اللہم امت پہ رحمت کرتے ہوئے کے روزوں سے منع کیا فقالو انک تواصل از کی حضور آپ رکھتے ہیں لاسو کا حیات کم این یوت امونی ربی میں تمہاری مثل ہرگز نہیں ہوں میرا رب مجھے کھلاتا اور میرا رب مجھے پلاتا ہے امام بخاری کا قیدا دیکھیے مسلیت کی بات آئی بخاری کے عشق کے سمندر میں جوش آ گیا ایک روایت سے کام چل سکتا تھا پھر قلم چل پڑا حضور کی عدم مسلیت کو ثابت کرنے کے لیے امبار لگا دیا حدیثوں کا ابھی ختم نہیں کی اگلے باپ میں پھر حدیث قائم کی حضرت ابو ہریرا سے روایت کی فَقَالَ رجل من المسلمين اِنَّكَ تو یا رسول اللہ کالب کو مسلی کسی نے کہا حضور آپ مثال کے روزے رکھتے ہیں فرمایا کون ہے تم میں میری مثل۔ این ابھی تو یوتھ امونی ربی و یسکین میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب اب رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے ابھی امام بخاری کے عشق میں جوش ہے نہیں ہوئے آگ ایک اور حدیث لے آئے ابو سے کے بعد امام بخاری اور اور حدیث لے آئے کالا لاس تو میں ہرگز تمہاری مثل نہیں ہوں مجھے تو کھلانے والا دست محبت سے کھلاتا ہے اور جام محبت سے پلاتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری نے مسلسل عدم مسریت پر احادیث وارد کر دی مسلسل عدم مسریت پر احادیث کتنی وارد کر دی کتاب التوحید نکالیے جی حدیث نمبر چوہتر سو انتالیس آقایہ اللاط اسلام نے فرمایا یا بن بقیر سے روایت کیا اور یہ راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کا جو ریلیونٹ ٹکڑا سنانا چاہتا ہوں طویل حدیث ہے اڑھائی صفات کی امام بخاری فرماتے ہیں کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے سامنے اپنے حسن و جمال کے ساتھ جلوہ آ رہا ہوں گے اے ایمان دیدار کریں گے دیدار الہی کریں گے اور اب اللہ پاک نے فرمایا اس حدیث میں حدیث قدسی ہے حضور علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا فما انتم باشد لي مناشدتن في الحقيقه تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار اللہ پاک نے فرمایا اے لوگوں میرے محبوب آپ لوگ آپس میں اگر کسی کا حق ہو اور وہ حق اس کو نہ ملے تو وہ جھگڑا کرتا ہے حق لینے کے لیے جھگڑا کرتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنا حق لینے کے لیے کتنا کرتے ہو کیا کرتے ہو جھگڑا تو اولیاء اور مومنوں کا قیامت کے دن دیکھنے والا ہوگا جب میری بارگاہ میں لپٹ کر اسرار کریں گے باری تعلی آپ کی بارگاہ میں کیا جھگڑا ہوگا مناشد لجاجت کا جھگڑا منت سماجت لجاجت چمٹ جائیں گے مولا ہم نے ہٹنا ہی نہیں جب تک بات نہ مانی جائے پوچھا جائے گا باری تالا یہ مومن بندے اولیاء تجھ سے قیامت کا دن جڑ کر کیا مناشدہ کریں گے کیا تکرار ہوگا وہ عرض کریں گے یہ صحیح بخاری ہے وہ ایزار اور امام بخاری نے درج کہاں کی کتاب التوحید میں شان اولیا توحید میں قد نجو يقولون کہ جب ان کی نجات ہو جائے گی حکم اگائے میرے اولیا میرے مکربین تمہیں بخش دیا گیا جنت میں جاؤ اور ان کے کچھ سنگتی دنیا میں ان کی صحبتوں مجرسوں میں رہنے والے اور ان سے جڑے رہنے والے تعلق رکھنے والے اپنی شام شام یا بد نصیبی کی وجہ سے ان کو دو میں بھیج دیا جائے گا اس وقت اولیاء کھڑے ہو جائیں گے مولا ہم جنت میں نہیں جاتے یہ بخاری شریف ہے ہم جنت میں نہیں جاتے فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ جنت میں ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ عرض کریں گے فرشتے باری تعالی وہ نہیں جاتے کہتے ہم نہیں جاتے مالک فرمائے گا بلاؤ کیوں نہیں جاتے پوچھا اللہ پاک پوچھیں گے کیوں نہیں جاتے ہو جنت میں سہی بخاری میں روایت عرض کریں گے ربنا باری تعالیٰ ہم اپنے ان وابستگان کو دوزخ میں چھوڑ کے کیسے جنت میں چلے جائیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے وفی روایت یہ حجون ہمارے ساتھ حج کرتے تھے روزے رسول پہ جاتے تھے ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے ہمارے سنگت میں بیٹھنے والے تھے یہ اپنے بدآمالیوں کی وجہ سے دو میں چلے گئے عمر پر یہ ہم سے جڑے رہے آج ہم انہیں چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں تو سنگت کا مزہ تو نہ رہا یہ وفا نہیں ہے مالک جب تک ان کو ساتھ نہ لے جائیں گے ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے اللہ پاک فرمائیں گے فشکول اللہ تعالیٰ یہ عقیدت البخاری ہے اللہ پاک فرمائیں گے از حبو فمن وجہ تم بھی قلب من ہو اللہ پاک فرمائیں گے اولیاء کو اچھا جاؤ جن کے اندر ایک دینار اور رتی برابر بھی ایمان ہے رتی برابر بھی ایمان ہے اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ ان کو اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ فخر جو ہو دوزخ سے نکال لو اور آگے قربان جائیں آقا آپ کی کرم نوازیوں پر وہ اولیاء جائیں گے ان کو جنت اپنے متعلقین غلاموں کو اتباہ کو پیروکاروں کو دو سے نکال کے جنت میں لے جانے کے لیے آگے حدیث کے لفظ ہیں صبر قَدْ <سَاقَئِن> وہ جائیں گے دوزخ میں نکال چہرے نہیں جلائے اور حدیث میں وَيُحرِمُ اللَّهُ الْنَّارِ ادھر دوزخ میں بھیجا ادھر دوزخ کو اللہ نے حکم دے دیا پہلے سے یہ, یہ, یہ جو لوگ ہیں فلاں فلاں اے دوزخ خبردار ان کے ٹخنوں اور گھٹنوں تک رہنا ان کے چہرے تک نہ جانا گھٹنوں تک اور ٹخنوں تک رہنا ان کے چہروں کو نہ جلانا کیوں کہ بالآخر یہ میرے ولیوں کے تعلق والے ہیں انہوں نے ان کو آ کے پہچان کر جنت میں لے جانا ہے اگر چہرے جل گئے تو شاید میرے ولی پہچان نہ سکے وہ آئیں گے ان کے چہرے جلے نہ ہوں گے پہچان کر دوزخ سے جنت میں لے جائیں گے اور یعودو اور حدیث میں جون من آرافو حدیث وہ اولیا اور مومنین جن جن کو پہچانیں گے خود نکال کے دو زخ سے جنت بھیج دیں گے سم یودون بیچ کر پھر اللہ کے پاس جائیں گے اللہ پاک فرشتے کہیں گے اب چلو جنت میں وہ کہیں گے نہیں جاتے باری تعالی پھر کھڑے ہو گئے اللہ پاک پوچھیں گے اب کیوں نہیں جاتے فایقولو اذهبو کہیں گے باری تعالی ابھی کچھ اور بھی بچ گئے ہیں اللہ فرمائیں گے اذهبو فمن وجدتم في قلبه مسقال انثو دینار انف اخرجو مزید اس سے بھی کم ایمان والے کوئی ہی ہیں تو ان کو بھی لے جاؤ فیخرجون من عرفو عرفو جن جن کو پہچانیں گے نکال کے جنت میں لے جائیں گے سم یعودون پھر کھڑے ہو جائیں گے اب کیوں نہیں جاتے کہیں گے باری تالا اب رائی کے دانے والے ایمان رکھنے والے بھی بچ گئے ہیں اللہ فرمائیں گے مسکال ضرتر جو جن کے اندر ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے مگر تمہارا رفادار اور تمہارا تابے تھا لے جاؤ جنت میں یہ شفاعت اولیاء ہوگی یہ اور اولیاء ہوگی تو فرمایا فیخ من نمن جن جن کو پہچانیں گے ان کو لے جائیں گے اور آقا نے فرمایا فیاشون نبیون شفات کریں گے ملائکہ شفاعت کریں گے اور مومنین اولیاء صالحین شفات کریں گے اور اس طرح شفاعت سے آقا علیہ السلام کی امت بالآخر جنت کسی فیضیاب <تصفيق> یہ بیان شفات تھا اللہ تبارک و وطالہ ہمیں بخاری کا صحیح فہم دے اور احادیث نبوی کی صحیح معرفت دے ہمارے عقیدے کو اس طرح کر دے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے وما عل نا